کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیسنا اور نہ اور سنی اپسنائی نہ جائیں اور رانا کہتے ہیں زبان پھیر کر اور دے تانا کے اور اگر وہ کہتے کہ ہم نیسنا اور مانا اور حضور ہماری بات سی اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لئے بھلائی اور راستی میں زیادہ ہوتا لکن ان پر تو اللہ نے لانت کی ان کے کفر کے سبب تو یق ناؤ رکھتے مگر تھوڑا